السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ ای آر جی سی کی طرف سے آپ سب حضرات کو خوش آمدید کرتے ہیں اور آپ سب سب حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ حضرات نے ہماری دعوت کو قبول کر کے اس پروگرام میں شرکت کی اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کے اس قربانی کو قبول فرمائے اسلام میں عبادت مقرر کی گئی ہے اور عبادت کا طریقہ بتایا گیا ہے جو طریقہ بتایا گیا ہے اس کے مطابق اگر عبادت کی جاتی ہے تو اللہ کی وہ عبادت قبول کی جاتی ہے اگر شریعت کے بتائے ہوئے طریقے پر عبادت نہ کی جائے وہ اللہ کے قبول نہیں ہوتی ہے. نماز ایک بہترین عبادت ہے لیکن شریعت کے بتائے ہوئے طریقے پر اگر ہم نماز نہ پڑھیں تو پھر ہماری نماز بھی قبول نہیں ہوتی ہے ویسے روزہ بھی ہے زکعت بھی ہے ہر عبادت ہے شریعت کی بتائی ہوئی باتوں کا خیال کرنا انتہائی ضروری ہے شریعت کی بتائی ہوئی باتیں دو طرح کی ہیں ایک بات کیا کیا کرنا چاہیے دوسری بات کیا کیا نہیں کرنا چاہیے ان دو باتوں کے مجموعہ کا نام ہے شریعت کے احکام لہذا اگر ہم اپنے روزوں کی حفاظت کریں گے برائیوں سے اور روزے کے دنوں میں پابندی کریں گے عبادتوں کی نیکیوں کی انشاءاللہ اللہ جو وعدہ کیا گیا ہے حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کیا اسے لوگوں کو پورا پورا عجر ملے گا اور ان کے سارے گنا معاف ہوں گے لہذا وہ ملے گا ہم کو تو نیکیوں کی حفاظت کہ نیکیوں کو غلط کاموں سے بچانا یہ ساری چیزیں جاننا ضروری ہے رمضان بالکل قریب ہے اب آئندہ اتوار کو اس دن ہم لوگ ہو سکتا ہے ایک دو روزہ پورے کر چکے ہوں ایر جی سی سے ہمیں ای آر جی کی جانب سے ہمیشہ یہ کوشش کی جاتی ہے کہ ہر موقع مناسبت سے لوگوں کو جمع کیا جائے ان کو صحیح اسلام بتایا جائے صحیح عقیدہ سکھایا جائے عبادت کا صحیح طریقہ بتایا جائے ہمیشہ اس بات کی کوشش کی جاتی ہے اور بار بار یہاں پروگرام رکھا جاتا ہے جو بھی علماء باہر سے تشریف لاتے ہیں ان کا بھی پروگرام رکھا جاتا ہے خود یہاں آئی آر جی سی کے جو علماء ہوتے ہیں ان کے ذریعے بھی یہ پروگرام رکھا جاتا ہے الحمدللہ ہماری خواہش یہ ہے کہ مسلمانوں کی جو محنتیں ہیں عبادتیں ہیں اللہ ان کو قبول کر لے اور ہمارا دوسرا کوئی مقصد نہیں اس لیے ہم لوگ یہ ساری محنتیں کرتے ہیں آج ہم اپنے برادر عزیز جناب اسد اللہ بیگ صاحب کو مدعو کیے ہیں وہ آپ کے سامنے ہم سے جو رمضان میں روزے کی حالت میں عام جو غلطیاں ہو جاتی ہیں وہ کون سی غلطیاں جن سے بچنا اور ہمارے روزوں کا کی حفاظت کرنا اور ان کا پورا پورا ثواب حاصل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے ان ساری باتوں پر ان شاء اللہ روشنی ڈالیں گے آپ غور سے ان کو سماعت فرمائیں اور جن باتوں کو متعلق توجہ جن باتوں کی طرف توجہ دلائیں ان کو سوچیں سمجھیں اور ان ساری باتوں سے بچنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ توفیق دے واخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین اباب اسد اللہ بیگ اسد اللہ بیگ کو تو تقریبا سبھی لوگ جانتے ہیں مدراس کے انہوں نے فضیلت کی سند حاصل کی جامعہ اسلام مرابا سے پھر اس کے بعد سعودی عرب میں تعلیم حاصل کی اور سالوں سے وہیں دینی خدمات انجام دے رہے ہیں چھٹی میں جب بھی آتے ہیں ان کا پروگرام بار بار یہاں رکھا جاتا ہے الحمد لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں آج بھی اسی مناسب سے پروگرام رکھا گیا ہے آپ حضرات غور سے سماعت فرمائیں جزاکم اللہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد عزيزان المحترم برادران اسلام اسلام بزرگوں عزیزوں معذر استاذ محترم محترم خواتین آج کے اس موضوع سے متعلق کہ رمضان کے نسبت سے جو عمومی غلطیاں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں تو آج کا موضوع انہیں غلطیوں سے متعلق ہے تاکہ ہم اپنی عبادتوں کے اندر ان غلطیوں سے بچیں اور بطور تمہید ہمارے استاد محترم نے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں تو لہذا میں بغیر تمہید کے چونکہ وقت بھی مختصر ہے تو بغیر تمہید کے غلطیوں کی نشاندہی کی طرف میں آ رہا ہوں تاکہ زیادہ زیادہ باتیں آپ کے سامنے لائی جا سکے اور اسی کے مطابق ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں اپنی عبادتوں کی اور ہمارے اپنے اعمال کی ہم اصلاح کر سکیں رمضان کی فضیلتیں اور اس کی رحمتیں اور برکتیں اور اس کے اندر جو عجر و ثواب کا اضافہ ہے اس کے بارے میں تو ہم سب ہی باخبر ہیں لیکن آج کی اس مجلس کے اندر جن باتوں کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ باتیں ہیں جو عمومی طور پر ہمارے اندر یا ہماری مسجدوں میں یا ہمارے روزوں میں یا ہماری عبادتوں میں پائی جا رہی ہیں لیکن ہم اس پر متنبہ نہیں ہو رہے ہیں ہم اس کے سلسلے میں یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ یہ غلطی ہے یا کہ یہ بدعت ہے یا کہ یہ شریعت کی مخالف چیز ہے تو لہذا تقریباً انہی باتوں کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں ممکن ہے ان کے علاوہ بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے آ جائیں سب سے پہلے یہ کہ رمضان کی آمد پر خوشی کا احساس ہونا اور اللہ کی طرف سے خصوصی انعام کا ہم احساس کریں اور اس بابرکت مہینے کی آمد پر ایک دوسرے کو مبارک باگی دیں یہ بات ہمارے اندر نہیں پائی جاتی جبکہ صدف صالحین کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ رمضان کی آمد کے لیے وہ چھ ماہ قبل سے دعائیں شروع کر لیتے تھے اللہ مبلغنہ رمضان کہ اللہ تو ہمیں رمضان تک پہنچا دے رمضان میں عبادت اور اطاع کی توفیق قطع فرما تو رمضان کے لیے خصوصی دعائیں کرتے تھے اور خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث وارد ہے اس میں آپ نے صحابہ کرام کو رمضان کی آمد سے پہلے آپ نے بشارت دی مبارک بادی دی اور آپ نے فرمایا قد اتاکم شہر عظیم الشہر مبارک تمہارے پاس بڑا ہی عظمت والا مہینہ پہنچا بڑا ہی بابرکت مہینہ پہنچا تو رمضان کی برکتیں چونکہ اللہ کی طرف سے ہر نیک بندے کے لیے عمومی ہیں تو لہٰذا اس ماہ کی برکت کے حصول کے لیے صرف سے مبارک بادی کے الفاظ کے اعتبار سے شہر مبارک اللہ آپ کے لیے اس مہینے کو بابرکت بنائے یہ اور بات ہے کہ بعض لوگ اس مہینے کو بوجھ سمجھتے ہیں اس مہینے کے اندر دن میں روزہ رکھنا ان کے لیے بڑی مصیبت رات میں قیام کرنا تراویح پڑنا تحجد پڑھنا ان کے لیے ایک بوجھ ہے لیکن الحمد ایسے لوگ تو کم ہیں اور اکثر تو وہی وہ لوگ ہیں جو اس مہینے کی آمد سے خوشی محسوس کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں سے بنائے ان صالحین میں سے اور ان نیک بندوں میں سے جو اس ماہ کی آمد پر خوشی محسوس کرتے ہیں اور اس کو کا سمجھتے ہیں اسی طرح رمضان کے آنے کے بعد رمضان کے ایام کا احترام نہ کرنا یہ بھی ایک فاش غلطی ہے اور اس مہینے کے احترام نہ کرنے کی بہت ساری شکلیں ہیں ان میں سے ایک شکل تو یہ ہے جو عمومی طور پر ہم عام مسلمانوں کے ساتھ ساتھ جو روزے دار ہیں روزے داروں سے بھی یہ غلطی سرزد ہوتی ہے صادر ہوتی ہے کہ معاشی نے اللہ کی نافرمانیوں کا مظاہرہ کرتے ہیں مظاہرہ کا مطلب یہ ہے کہ الل اعلان کھلم کھلا سب کے سامنے مثال کے طور پر میوزک گانے روزے دار ہیں رمضان کا مہینہ ہے اور میوزک بج رہی میں لگائی ہوئی کام کر رہے ہیں میوزک لگائی ہوئی خود خود ہی نہیں بلکہ سب کو سنا رہے ہیں یہ جی مجاہرہ بالمعاصی اور رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی طور پر یہ بات ارشاد فرمائی سرمدان کے لیے نہیں بلکہ عمومی طور پر آپ نے یہ بات اشاد فرمائی کل امتی معاف میری امت کے ہر فرد کو اللہ ما فرمائیں گے سوائے ان لوگوں کے جو نافرمانیوں کو اللہ کی معاشیتوں کو گناہوں کو الر اعلان کرتے ہیں. سب کے سامنے دکھا کر کرتے ہیں ایک تو گناہ وہ ہے جو انسان چھپتے چھپاتے کر لے رات کے اندھیرے میں کر لے کمرہ بند کر کے کر لے گناہ تو ہے لیکن امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے لیکن یہ ایک وہ گناہ جو دوسروں کے سامنے انسان کرے دوسروں کو گواہ بنا کر کرے یہ خود بھی وہ انسان بھٹک رہا ہے خود بھی اللہ کی معصیت کر رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ دوسروں کو بھی گویا اس معصیت کے اندر ملوث کر رہا دوسروں کو بھی اس معاملے میں گویا ابھار رہا ہے تو یہ دوہری غلطی ہے جس کے بارے میں محمد رسول اللہ سے نشاط فرمائے کہ اللہ ایسے لوگوں کو معاف نہیں فرمائے اور خصوصیت کے ساتھ رمضان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے بعض لوگ ہیں جو اپنی تجارتوں کے اندر اپنی دکانوں کے اندر یا لوگ اپنے گھروں کے اندر دوسروں کے سامنے گانوں کو فلموں کو اور اسی طرح کی اور اور جو اللہ کے نافرمانیاں ہیں اس میں اپنے آپ کو مشغول کرتے ہیں تو لہذا یہ رمضان کی حرمت کی پامالی ہے اور اسی طرح جو مسلمان ہوٹل والے ہیں یا فاسٹ فوڈ کی دکانیں ہیں ان کے لیے بھی یہ بات لازم آتی ہے کہ رمضان کی حرمت کا لحاظ کریں اور اس لحاظ کے اندر یہ بات آتی ہے کہ رمضان میں دن کے اوقات وہ علان اس کھانے پینے کی چیزوں کو نہ بیچیں یہ ان کے اسلام کا تقاضا ہے ان کے ایمان کا تقاضا اگر وہ مسلمان ہیں تو اس معاملے میں اللہ سے ڈریں اور رمضان کی حرمت کی وہ پامالی نہ کریں اور اسی طرح جن کو روزہ نہیں ہے کوئی مریض ہے یا اسی طرح اور عورتیں ہیں جو ناپاک ہیں ان کے لیے روزہ نہیں ہے یا بچے ہیں اب ان کے سلسلے میں بھی علماء صرف نے یہ بات ذکر کی ہے کہ ان کو بھی اگر کھانا پینا ہے تو الل اعلان نہ کھائیں سب کے سامنے اس کا مظاہرہ نہ کریں کیونکہ رمضان کے ایام جو دن کے اوقات ہیں یہ روزے کے اوقات ہیں تو لہذا اس کا احترام کیا جائے تو رمضان کی حرمت کی یہ پامالی کے جو مظاہر ہمارے پاس یہ عام نظر آتے ہیں اس کا اس سلسلے میں ہم لوگ لحاظ کریں نمبر تین رمضان کی آمد سے پہلے یا رمضان کی چاندہ سے پہلے بعض لوگ یہ کیا دو دن پہلے روزہ شروع کر دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں سمو شک, شک کا روزہ ارے ممکن ہے بھائی وہ پچھلے شابان کا جو چاند جو ہے وہ پہلے نظر آ گیا ہو اور اس سلسلے میں رمضان کا یہ چاند گویا ہم کو ایک دن بعد نظر آ رہا ہے تو ایک روزہ ہمارا نکل جائے گا تو شک کی بنیاد پر ایک دن پہلے یا دو دن پہلے روزے شروع کر دیتے ہیں تاکہ مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ رمضان کا کوئی روزہ ہم سے نہ چھوٹے دراصل ہمارے دین کے اندر شکی کوئی بات نہیں دین کا ہر حکم واضح واضح اور شک کی بنیاد پر کسی عمل کو اللہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم نہیں دیا یہاں پر بھی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو حکم دیا ہے سومولی رویتی ہی افترولی رویتی روزہ چاند دیکھ کر روزہ شروع کرو چاند دیکھ کر روزہ چھوڑ دو تو چاند کی بنیاد پر رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا یا روزہ چھوڑنے کا حکم دیا اب جو لوگ یہ کیا دو دن پہلے جو شروع کر رہے ہیں در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی مخالفت کر رہے ہیں کیونکہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سومشک سے یعنی شک کے اس روزے سے آپ نے منع فرمایا کہ آدمی یہ کیا دو دن پہلے رمضان سے اپنا روزہ شروع کرے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا تو لہٰذا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں یہ روزے ہاں صلف نے اس آدمی کو اجازت دی ہے جو روٹین کا روزہ رکھتا ہے مثال کے طور پر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتا ہے ہر پیر اور جمعرات کو وہ روزے دار ہے اب جمعرات انتیسویں شابان آ رہی اب ایسی مثال کے طور پر اب ایسی صورت میں وہ جمعرات کا جو روزہ رکھے گا وہ اپنے روٹین کا روزہ رکھے گا یہ نہیں کہ رمضان کے اعتبار سے وہ شک کا روزہ رکھے تو ایسے شخص کو اجازت ہے جو اپنا روٹین کا روزہ رکھے لیکن سال بھر اس نے روزہ ہی نہیں رکھا اب رمضان کی ابتدا سے پہلے روزہ, روزے کے لیے اب اس تیاری کر رہا ہے کہ رمضان سے دو دن پہلے ہی ہم روزہ شروع کرتے ہیں تو یہ وہ چیز ہے جو محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی مخالفت ہے گویا اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کے عمل سے اپنے آپ کو بڑھا رہیں تو اس طرح کا روزہ رکھنے والے اس معاملے میں بچیں اور اس شک کے روزے کو جو اس کو احتیاطی روزہ کہتے ہیں اس کو نہ رکھیں روزے عمومی طور پر ہم لوگ رکھتے ہیں اور ہم میں کے بہت سارے لوگ جو روزے رکھتے ہیں وہ گویا آدتاً روزہ رکھتے ہیں جبکہ روزہ حقیقت میں کیا ہے عادت نہیں عبادت تو عبادت کو سمجھ کر ہم روزہ رکھیں تو اس روزے کی اہمیت بھی ہوگی اور اس روزے کی خصوصیت بھی ہوگی اور اللہ کا تقرب اس روزے کے ذریعے سے حاصل کرنا ہمارا مقصود بنے گا لیکن چونکہ سب روزہ رکھتے ہیں ہم بھی رکھتے ہیں جیسے دیکھا دیکھی والا معاملہ اگر ہم اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو روزہ صرف لوگوں کے لیے رکھتے ہیں کہ بھائی اگر میں روزہ نہ رکھوں پورے پورے لوگ رکھ رہے ہیں گھر والے پورے رکھ رہے ہیں اگر میں نہ رکھوں تو لوگ کیا کہیں گے اب لوگوں کے لیے روزہ تو اب یہ روزہ چونکہ عبادت ہے تو اللہ ہی کے لیے ہم اس کو رکھیں اور رسول اللہ وسلم نے اس کی جو بشارت دی ہے رمضان ایمان اور محت صابن ما تقدم ضم جو رمضان کے روزے رکھیں ایمان کی حالت میں ایمان کی حالت میں اور ایمان کے اندر سب سے بنیادی بات جو سب سے پہلے نمبر پر آتی ہے وہ توحید ہے تو اسی وجہ سے کسی مشرک کا روزہ اللہ قبول نہیں فرماتے بلکہ کوئی عمل اللہ قبول نہیں فرماتے شرک سے انسان کا ہر عمل ضائع تو روزہ بھی اس کا ضائع چاہے وہ رمضان کہے کہ پورے پورے روزے کیوں نہ رکھے لیکن اس کا کوئی روزہ اللہ قبول نہیں فرماتے تو سب سے پہلے ایمان بنیاد ہے جس کے اندر توحید داخل ہے اور اس کے بعد وہ اور اللہ سے ثواب امید رکھتے ہوئے اللہ ہی کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ روزہ رکھے تو ایسے روزے کا بدل اللہ فرماتے ہیں اپنے پیارے حبیب محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے غوفم بھی جو کچھ اس کے گناہ گزر چکے ہیں ان سب کو اللہ معاف کر دیں گے گناہوں کی معافی کا اعلان تو اللہ تعالیٰ ایسے روزے رکھنے کے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے پانچویں بات نیت کے اعتبار سے عمومی تو پر ہمارے معاشرے میں لفظی نیت کو اہمیت دی جاتی ہے کہ رمضان کے روزے رکھیں تو باقاعدہ زبان سے نیت کی جائے جبکہ لفظی نیت اس طرح جو ہم ہمارے پاس لوگ کرتے ہیں اور یا کرواتے ہیں یہ سننے سے ثابت نہیں ہے نیت کا مطلب ہے ارادہ اور ارادہ جہاں سے ہوتا ہے انسان کا اس کی جگہ دل محلہ القلب نیت کی جگہ دل ہے دل میں جو ارادہ ہے اسی کا نام نیت ہے اس کو زبان سے ادا کرنا نہیں نہ نماز میں نہ روزے میں نہ کسی اور عبادت میں آپ کرتے ہیں جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو کیا آپ یہ نیت کرتے ہیں کہ میں اب قرآن شریف پڑھنے جا رہا ہوں طرف میرا منہ کابے کے قرآن میرے سامنے کھلا ہوا فلاں فلاں جز میں نکال رہا ہوں فلاں آیت میں پڑھنے والا ہوں اسی طرح ہر عبادت کے اندر صرف وہاں جہاں محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نیت کو الفاظ سے ادا کیا ہے وہاں پر آپ ادا کریں گے ایک ہے قربانی اور دوسرا ہے حجر عمرہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نیت کو زبان سے بھی دہرایا ان دو مقام کے علاوہ کسی اور عبادت کے اندر نیت کا زبان سے ادا کرنا بدعت ہے سنت نہیں ہے تو روزے کے اندر بھی آپ جب سحری کوٹ رہے ہیں سحری کھا رہے ہیں کس لیے کھا رہے ہیں ایسے ہی جب پہ بھوک لگ رہی کھا رہے ہیں یا ایسی بس لیزر ٹائم پاس کرنے کے لیے آپ کھا رہے ہیں سحری کھانے کا مقصد یہ ہے کہ اس دن آپ روزہ رکھیں تو آپ کا سحری کو اٹھنا اور سحری کھانا اور رات میں آپ کا یہ ارادہ ہو جانا کہ مجھے مجھ مجھ سحری کو اٹھنا ہے کل روزہ رکھنا ہے یہ خود نیت ہے الگ سے آپ بیٹھ کر اور بعد وقت ماشاء اللہ وزوزو کر کے قبلہ رو ہو کر اللہ خب یہ پہلے کی نیت تھی جو ہم یاد کی ہوئے ہیں بچپن میں ہم کو یاد کروایا گیا یاد رہ گیا یہ نیت نہیں اور اس میں بھی آپ جو دن میں جو نیت باندھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ اسم وغن میں کل روزہ رکھ رہا ہوں اے اللہ میں کل روزہ رکھا کل کی نیت آج باندھ رہے ایک تو ہمیں پتا ہی نہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں روٹین کے الفاظ جو جو جیسے سکھلایا گیا ویسے ہی جو ہے ہم ادا کرتے چلے جا رہے ہیں تو نیت کے الفاظ بھی غلط ہے اور نیت کا طریقہ بھی غلط ہے اور نیت جو رمضان کے سلسلے میں ہونی چاہیے وہ رات میں ہونی چاہیے نوافل کے لیے نفل روزوں کے لیے اجازت دی گئی کہ نیت دن میں بھی زوال سے پہلے آپ باندھ لیں نوافل کے لیے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لاتے تھے امہات المین سے پوچھتے تھے کچھ کھانے کے لیے ہے جواب ملتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ, علیہ وسلم اللہ کے نام کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور بعض خواتین کہتی تھیں کہ پانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے ہمارے گھر میں جب رسول اللہ, اللہ کے جواب ملتا تو پھر آپ فرما دے کہ میں نے روزے کی نیت کر لی. یہ نوافل کے لیے لیکن فرض کے لیے علماء نے یہی کہا کہ رات ہی میں اس کی نیت ہونی چاہیے فجر سے پہلے پہلے آپ کی نیت ہونی چاہیے اگر آپ سہر کو نہ بھی اٹھے شہری نہ بھی کھائے لیکن رات میں آپ کی نیت تھی کہ مجھے کل روزہ رکھنا ہے تو یہ نیت کافی ہے اور اسی کے تحت بعض علماء نے یہاں تک کہا کہ اگر آپ پورے مہینے کی نیت جب سے چاند شروع ہوا اسی وقت آپ نے نیت کر لی کہ مجھے اس پورے مہینے کا روزہ رکھنا ہے تو اب یہ نیت پورے مہینے کے لیے کافی ہو جائے ہر دن نیت کی تجویز کی ضرورت نہیں ہے پورے مہینے کے لیے ایک نیت کافی ہے تو اس طرح یہ نیت جو ہے دل کے ارادے کا نام ہے نہ کہ آپ کے الفاظ کا نام تو لہذا الفاظ کے ذریعے سے جو نیتیں کی جاتی ہیں یہ سنت کی مخالفت ہے اس طرح نہ کیا جائے نمبر چھ سحری کے سلسلے میں بعض لوگ یا تو سحری کرتے ہی نہیں اور سحری نہ کرنا اپنی بہادری سمجھتے ہیں ارے بھئی میں بغیر شہر کا روزہ رکھا سحری کے بغیر میں روزے اتنے روزے رکھ لیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ آپ طاقتور نہیں ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں میں سوم وصال کیا کرتے تھے سو میں وسال سوم وصال کا مطلب نہ سحری نہ افطاری عام دنوں میں رمضان کے علاوہ سو میں وشال یعنی آپ نہ افطار کرتے تھے نہ سحری کرتے تھے مسلسل روزے دار کئی کئی دن روزہ رکھ لیتے تھے صحابہ, صحابہ کرنے لگے تو رسول اللہ وسلم نے منع فرما دیا کہا کہ میرے صحابہ تم لوگ نہ کرو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس طرح کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ تم میری طرح نہیں ہو جو تمون ربی و میرا رب مجھے کھلاتا بھی مجھے پلاتا بھی ہے میں اللہ کے نبی ہوں تم اللہ کے نبی تھوڑے ہو یہ میرے لیے خاص ہے تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے امتیوں کو بغیر سحری کے بغیر افطار کے روزے سے منع فرمائے سوم وصال سے منع فرمایا اور رمضان کے اندر آپ آپ کے بارے میں یہی بات آتی ہے کہ آپ سحری بھی کرتے تھے افطاری بھی کرتے تھے سوم وسال نہیں کرتے تھے تاکہ امت کے لیے کیونکہ رمضان کے روزے امت کے لیے فرض ہیں تو طریقہ سکھلانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے روزوں میں سحری بھی کرتے تھے افطاری بھی کرتے تھے تو لہٰذا نبی سے نہ بڑے سحری کیا کریں اور سحری کے بارے میں رسول اللہ تصرفی سہور کا سحری کیا کرو اس لیے کہ سحری میں اللہ نے برکت رکھی ہے چاہے ایک لقمہ صحیح بھوک نہیں ہے کوئی بات نہیں اٹھے دو گھٹ پانی پی لیں کوئی جوس پی لیں دو گھٹ آپ دودھ پی لیں سحری کے موضوع سے شہری کے حوالے سے کچھ نہ کچھ کھائیں اللہ تعالیٰ اس میں وہ برکت عطا کرتے ہیں جو آپ خود محسوس کریں گے ہاں اگر آپ کوشش کے باوجود بھی اٹھ نہیں پائے شہری کی نیت تھی اٹھنے کی نیت تھی نہیں اٹھ سکے فضر کے ہزاں ہو گئی اس کے بعد اٹھے اب آپ بغیر سحری کے آپ نیت آپ بغیر سحری کے آپ روزہ رکھ لیں اللہ تعالیٰ چونکہ آپ کی نیت سحری کی تھی وہ سحری کی برکت اللہ بغیر سحری کے بھی آپ کو اس معاملے میں عطا فرمائیں گے یہ اللہ کے رحمت تو لہذا سحری نہ کرنا یہ غلط اسی یہ وانٹیڈلی اور دوسری چیز یہ کہ سحری کو بعض لوگ یہ کیا دو بجے کر لیتے ہیں ایک بجے سحری کر لیے دو بجے سحری کر لیے اس کے بعد سو گئے اب سونا ایسا ہوتا ہے کہ فجر بھی غائب اب روزہ جو شروع ہوتا ہے بغیر نماز کے اب وہ روزہ جو اللہ کی اطاعت میں نہ ہو اللہ کے فرائض کی پامالی کے ساتھ ہو وہ روزہ کیسے قبول ہوگا سب سے پہلے شہری میں آپ نے سنت کی مخالفت کی شہری کے سلسلے میں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم ہمیں دی ہے وہ یہ کہ سحری میں تاخیر کیا کرو سحری میں تاخیر کیا کرو اور تاخیر کا مطلب بعض لوگ غلط سمجھتے ہیں اتنی تاخیر کرتے ہیں کہ ازاں ہوتی رہتی کھاتے رہتے ہیں یہ تاخیر نہیں ہے ازاں کے سلسلے میں چونکہ یہاں پر اذا دیر سے دی جاتی ہے عام طور پر عمومی مساجد کے اندر اس لیے پندر دس پندرہ منٹ پہلے ہی آپ سحری کو ختم کر لیں اور ہمارے پاس سعودیہ کے اندر جیسے ہی طلوع فجر ہوئی فجر کی نماز کا وقت شروع ہوا فوری طور پر اذاں دیتے ہیں فوری طور پر اذاں دیتے ہیں اس لیے وہاں پر ازاں کا اعتبار کیا جائے گا لیکن یہاں پر ازاں کا اعتبار نہیں کیا جائے گا یہاں پر جہاں پر وقت کے مطابق ازاں نہ دی جا رہی ہو بلکہ تھوڑی سی تاخیر سے ازاں دی جا رہی ہو ایسی جگہوں پر دس پندرہ منٹ پہلے ہی سحری کو ختم کیا جائے تو لہٰذا شہری ممکن حد تک فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے آپ ختم کریں یہ سنت ہے اور رسول اللہ کے دور میں دو اذانیں ہوا کرتی تھیں ایک عبداللہ بن ام مکتوم یہ اذان دیتے تھے اور دوسری اذاں بلال کی ہوتی تھی حضرت بلال کی عبداللہ بن ام مکتوم جو اذان دیا کرتے تھے یہ اذاں طلوع فجر کی اذاں ہوتی تھی یہ بلال جو اذان دیا کرتے تھے یہ ازاں جو ہے طلوع فجر کی ہوتی تھی اور عبداللہ بن مختوم جو اذا دیا کرتے تھے یہ ازاں نماز فجر کی ہوتی تھی تو رسول اللہ اور کیونکہ عبداللہ بن مختوم یہ نابینا صحابی تھے تو روایت میں بات آتی ہے کہ جب تک ان, کے ان کو یہ نہیں کہا جاتا کہ صبح ہو گئی صبح ہو گئی وہ ازاں دینے کے لیے نہیں چڑھتے تھے تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ازاں کو معتبر قرار دیا سحری کو ختم کرنے کے لیے سحری کو ختم کرنے کے لیے تو لہٰذا نماز کا جو وقت ہے جو طلوع فجر کا وقت ہے جو فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے اس سے پہلے تک شہری کی اجازت ہے اور کوئی کوئی بعض اللہ نے یہ کہا کہ کوئی آدمی اسی وقت اٹھ رہا ہے کہ ازاں ہو رہی ہے اور ازاں جو ہے بالکل آئین وقت پہ ہو رہی ہے ترو فجر کے ساتھ ہی ہو رہی ہے تو ایسے موقع پر دو چار گھونٹ پانی پی لے کچھ کھانے پی لے رمضان کے اختتام تک کوئی حرج نہیں ہے ورنہ اگر جو ہے یہ اطلاع اگر آپ کو ہے کہ یہ ازاں بہت تاخیر سے دی جا رہی ہے تو پھر آپ کے اجازت نہیں کہ آپ کچھ کھائیں پیے تو لہٰذا شہری کے سلسلے میں آ, یہ بات ذہن میں رکھیں اور رسول اللہ علیہ وسلم نے سحری کو مبارک غذا بھی آپ نے اشاعت فرمایا ایک مرتبہ ایک صحابی آپ کے ساتھ میں تھے سحری کے موقع پر تو رسول اللہ علیہ وسلم نے ان سے اشاعت فرمایا مبارک مبارک کھانے کی طرف آؤ یعنی مبارک کھانا کھاؤ تو رسول اللہ علیہ وسلم نے اس کو برکت والا کھانا قرار دیا اور اسی طرح افطار کے سلسلے میں بھی ہماری عام طور پر جو غلطی ہے بعض لوگ تاخیر سے افطار کرتے ہیں اذاں تاخیر بہت تاخیر سے دی جاتی ہے سورج غروب ہو چکا لیکن اذا نہیں دی جاتی ہے. اور میرے خیال سے بعض مساجد میں یہی سسٹم فالو کیا جاتا ہے یہاں پر کہ افطار کا وقت ہونے کے باوجود بھی یعنی سورج غروب ہونے کے باوجود بھی اذا نہیں دی جاتی ہے. اگر یہ بات اگر ہے تو پھر آپ کے لیے ضروری ہے کہ سورج کے غروب ہونے کے ساتھ ساتھ ہی آپ افطار کر لیں اگر تاخیر سے اذا دی جا رہی ہے لیکن اگر عذاب وقت پہ دی جا رہی ہے تو پھر ازاں کا اعتبار کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ہی افطار کیا جائے کیونکہ تاخیر سے افطار کرنا محمد رسول اللہ نے ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ ما عجل الفطر لوگ جو خیر پر قائم رہیں گے جب تک کہ وہ افطاری میں جلدی کریں اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ افطار سحری میں جلدی کرنا اور افطار میں دیر کرنا یہ یہودیوں کی نشانی یہودیوں کا طریقہ اور انہی یہودیوں کا طریقہ ان رافضیوں نے لیا رافضی جو رافضی لوگ ہیں جن کو ہم شیعہ کہتے ہیں یعنی شیانی رافضی ہیں جو اس دن اسلام کو جنہوں نے رفض کیا ہے جس کا انکار انہوں نے کیا ہے تو یہ رافضی لوگ در حقیقت ان کا طریقہ چونکہ عبداللہ بن سبا جو یہودی تھا اسی کے طریقے کو انہوں نے اپنایا تو لہٰذا یہودی، یہودیانہ طریقے ان کے پاس بہت سارے معاملات کے اندر موجود ہیں تو اس معاملے کے اندر بھی کہ سورج غروب ہونے کے باوجود بھی وہ افطار نہیں کرتے بلکہ کافی دیر کے بعد افطار کرتے ہیں یہ یہودیوں کا طریقہ ہے جو انہوں نے اپنایا اور اسی کو دیکھ کر بعض سنی مسلمان بھی ان کے اس طریقے کو فالو کرتے ہیں جو در حقیقت قرآن اور حدیث کے خلاف ہے افطار کے سلسلے میں عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ بعض کارٹس میں اور اسی طرح بعض لوگ خود ہمارے اپنے دو احباب ایک دعا عام طور پر ذکر کرتے ہیں جو افطار کی دعا کے نام سے اس کو پڑھتے ہیں اللہ کا سمتو ابیکا امن تو اللہ رسقی کا افطرط فطب المنی اس طرح کی یہ دعا لکھی جاتی ہے جو در حقیقت کسی صحیح حجیح سے ثابت نہیں ہے اور جو صحیح حدیث سے ثابت ہے اس کو لوگ نہیں پڑھتے صحیح حجیح سے جو ثابت ہے وہ یہ کہ افطار کے موقع پر آپ جو ہے اس دعا کو پڑھیں ظہب اَ و ابت اللہۃ العروق او وصبۃ انشا اللہ یہ دعا رسول اللہ سن سکھلائی ہے کہ جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب اللہ کی اس نعمت کو پائے تو یہ دعا پڑھے کہ پیاس مٹ گئی آنتیں تر ہو گئی اور اللہ نے اگر چاہا تو ہمارا اجر ثابت ہو گیا اللہ کے پاس محفوظ ہو گیا تو اس دعا کو پڑھیں اور جو ثابت شدہ دعا نہیں ہے اس کو نہ پڑھیں افطار کے موقع پر ایک اور غلطی عام طور پر جو لوگ کرتے ہیں کہ کھجور سے افطاری کی کوشش نہیں کرتے پانی سے کھول لیتے ہیں یا بعض لوگ ڈائریکٹ جو ہے سموسوں پر حملہ کرتے ہیں یا بعض با, کسی, کسی کو کسی کو چیز پسند ہے تو اس کی طرف جو فوراً ہاتھ بڑھتا ہے ان کا کوشش یہ ہونی چاہیے کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنایا جائے تو رسول اللہ صاحب کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ آپ جب افطار کرتے تھے تو رتب سے افطار کرتے تھے اب رتب تو ہمارے پاس نہیں ہے جو تازے کھجور ہیں کھجور کے اندر ویرائٹیز ہیں تو سب سے پسندیدہ کھجور رسول اللہ اس افطار کے موقع پر رتب تھا تو جو تازہ خجور اگر آپ مل جائے تو ٹھیک ہے ورنہ پھر تمہیں سوکھے جو کھجور ہیں جو آم جو کھجور ہیں ان کھجوروں سے آپ افطار کریں اگر یہ بھی نہ ملیں تو رسول اللہ کیا کرتے تھے مما چند گھوٹ پانی آپ پی لیتے تھے اگر یہ بھی نہ ملے مطلب ایک بندہ ایسا ہے کہ اس کو کوئی سفر کے موقع پر ہے یا کہیں ایسے جگہ پر ہے کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے نہ اس کے ساتھ کوئی کھانے پینے کی چیز ہے نہ وہاں پر کوئی چیز مل رہی ہے اب یہ بندہ کیا کرے گا اب افطار میں کا تاخیر کرے گا تو پھر وہ کس کا طریقہ ہے یہ ہودیوں کا طریقہ تو اسی وجہ سے بعض علماء نے یہ کہا کہ وہ افطار کی نیت کرے نیت سے افطار کر لے نیت میں اس کے اندر یہ بات آ جائے کہ میں نے افطار کر لی میں نے روزے کو کھول لیا اب پھر جب بھی اس کو آگے جہاں موقع ملے گا جو چیز ملے گی وہ اس کو لے لے بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ پانی نہ ملے تو کہتے ہیں کہ نمک سے کھولو یہ بات بھی سننے میں آئی اب یہ نمک پتا نہیں کہاں سے لے آئے اور اس کی کیا دلیل ہے کہاں سے اس کا کوئی ثبوت ہے بلکہ طبی لحاظ سے تو نمک سے کھولنا خالی پیٹ ہونے کے بعد آپ نمک کو چکنا اور نمک سے کھولنا آپ آپ وہ دعوت دینا کہ آپ الٹیاں کریں نمک کا نہ کوئی ثبوت سب ہے نہ کوئی دلیل ہے اب یہ چیزیں اگر نہ ملیں تو پھر جو چیز بھی آپ کو مل جائے اس سے آپ افطار کریں اسی طرح افطاری کے موقع پر عام طور پر لوگ افطار کی تیاری میں مشغول ہو جاتے ہیں دعا سے غافل ہو جاتے ہیں یہ بہت بڑی غلطی ہے دعا کی قبولیت کا موقع افطار کے موقع پر رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افطار کے موقع پر اللہ تعالیٰ روزہ دار کی دعا کو رد نہیں فرماتے روزہ دار کی دعا کو قبول فرماتے ہیں اب مرد ہوں یا عورت دونوں اپنی جگہ مشغول عورت جو ہے پورا وقت سارا دن جو ہے ایسی دوسرے کاموں میں مشغول ہو جاتی اور آخری وقت افطار کے موقع پر کچھ نہ کچھ بنانے میں تیاری میں مشغول ہے کبھی سموسے بنا رہی ہے کبھی بجیاں تل رہی ہیں کبھی کچھ اور چیز کبھی کچھ اور چیز ادا ہو جاتی دعا کا موقع ہی نہیں ملتا شیتان نے ایسے مشغول کر دیا اور مرد حضرات عام طور پر جو دیکھنے میں آتی سب کچھ حاضر ہے پھر بھی اس کو یہاں سے کھینچنے میں اس کو وہاں سے کھینچنے میں اگر کھینچم تانی نہ بھی ہوئی تو نظریں ادھر سے ادھر کہ اس کے پاس کیا ہے اس کے پاس کیا اور سفان اللہ میں ایک یہ عجیب ترین بات دیکھی ہے کہ شیطان ایسے مشغول کرتا ہے کہ اچھے اچھے جو اچھے کھاتے پیتے لوگ جو جو ماشاء اللہ اللہ تعالی سے کچھ دیا ہوا ہے ایسے لوگ بھی ایسے موقع پر ایسے نادیرے بنتے ہیں کہ زندگی میں شاید ان کو چیز نہ ملے یہ شیطانی شیطانی وسوسہ ہے اور شیطان اپنی پوری طرح کامیاب ہے ایسے موقع پر کہ بندے کو دعا سے دعا سے غافل کر دے اور بندہ دعا نہ کر پائے اس لیے کہ رب رحیم ایسے موقع پر افطار کے موقع پر اس بندے پر مہربان ہوتا ہے اور جو کچھ وہ مانگے اس کو دینے کے لیے تیار ہوتا ہے تو شیطان وہاں سے اس کو غافل کر دیتا ہے تو لہذا اس اس موقع پر دعا کی اہمیت کو نہ بھولیں اور بےصبری کا مظاہرہ نہ کریں اور بعض لوگ جو افطار کرتے ہیں لیکن دن بھر روزہ رکھتے ہیں لیکن مشتبہ کھانوں سے غیر مسلم بعض مساجد میں میں نے سنا کہ غیر مسلم جو ہے وہ اپنے اپنے, اپنے اپنی طرف سے افطاری کا انتظام کرواتے ہیں یا کہ اپنی بلکہ میں نے ایک صاحب نے کہا کہ ایک معروف سودخور خور ہے جو سودی کاروبار کرتا ہے وہ جو ہے مسجد کے لیے افطاری کا انتظام کر رہا ہے اب آپ کو معلوم ہے کہ یہ بندہ وہ ہے جو ایک تو غیر مسلم ہے مسلمان اگر ہے تو عمومی اور مسلمان جو کچھ بھی دے رہے ہیں ان کے ان کے اعتبار سے اگر ہمیں کوئی ثبوت نہیں ہے کہ وہ حرام کمائی کر رہا ہے یا کہ غلط کاری کر رہا ہے تو عمومی مسلمان کے سلسلے میں ہم یہ گمان کریں گے خیرہ عمومنوں کے سلسلے میں اچھا گمان رکھو اس اعتبار سے اس چیز کو لیا جا سکتا ہے لیکن اگر غیر مسلم ہے تو اس کے بارے میں اس طرح اس کا حلال و حرام کی کوئی پابندی نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس کا مال اس طرح لیا جائے اور افطاری کے لیے اس طرح انتظام کیا جائے بہرحال میری نظر میں یہ مناسب نہیں ہے اور جہاں تک ہو سکے اس معاملے میں بچا جائے اور حلال پیسوں سے اور حلال ذریعے سے اس معاملے کو حل کیا جائے روزے میں نفسانی خواہشات شہوات شہوات سے نہ بچنا روزہ تو ہم رکھتے ہیں لیکن اس بات کے ہم کوشش نہیں کرتے کہ جتنی بھی خواہشات والی باتیں ہیں جو شریعت کی مخالف ہیں یا وہ چیزیں جو شہبت سے متعلق ہیں اس سے پوری طور پر ہم بچیں کُلی طور پر ہم بچیں کیونکہ رسول اللہ صنش اللہ فرمایا کہ ادا کا نیوم مسم احدیقم فلافس ولاسخب جب کسی کا روزے کا دن ہو تو تم میں کا کوئی آدمی نہ بے حیائی کی کوئی بات کرے نہ گالی گلوچ کرے روزے دار ہوتے ہیں لیکن جھگڑے کرتے ہیں روزے دار ہوتے ہیں گالیاں بگ دیتے ہیں رسول اللہ رسوم خصوصیت سے اس بات کو منع کیا اور فرمایا کہ اگر کوئی تمہیں گالی بھی دے تو تم کہو ان نمر عنسائم ان نمر عنسائ میں تو روزے دار ہوں تم جو کر رہے ہو میں نہیں کر سکتا تم اپنے روزے کو جو خراب کر لو خراب کرو لیکن میں اپنے روزے کو خراب نہیں کر سکتا تو یہ جواب وہ دے دے اسی طرح رسول اللہ قول الزور والعمل بی صلی اللہ حاجت فی این جو آدمی جھوٹ کو نہ چھوڑے جھوٹا کام نہ چھوڑے جھوٹی بات نہ چھوڑے روزہ رکھ کر بھی وہ جھوٹ بولے جھوٹا بیپار کرے جھوٹا عمل کرے جھوٹا معاملہ کرے یہ سب وہ ہے جو رسول اللہ وسلم نے اس کے بارے میں شاد فرمایا کہ اگر ایسی ایسی بات اگر ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی حاجت نہیں کوئی ضرورت نہیں کہ وہ بندہ بھوکا پیاسا رہے یعنی اس کے اکاؤنٹ میں صرف یہ لکھا جائے گا کہ وہ بھوکا ہے وہ پیاسا ہے روزے دار ہے یعنی لکھا جائے گا روزے کے ثواب سے وہ محروم ہو جائے گا اور اسی طرح رسول اللہ وسلم نے حجیز میں شاد فرمایا رب امسیا کتنے ہی ایسے روزے دار ہیں جن کے حصے میں صرف بھوک کے علاوہ کوئی چیز نہیں ملتی ان کو صرف یہ لکھا جاتا ہے کہ اس نے اس نے یہ, یہ آدمی بھوکا رہا روزے کا کوئی ثواب اس کو نہیں دیا جاتا اور حقیقت میں اگر روزہ دیکھا جائے تو سو م جنا رسم اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حقیقت کو بتلاتے شان فرمایا اور سو م روزہ ڈھال ہے دھال کا مطلب شیلڈ ہے جس طرح سولجر جو سامنے والے کے حملے کو اپنی شیلڈ سے بچاتا ہے اپنے آپ کو اسی طرح روزہ بھی ایک مومن کے لیے روزے دار کے لیے اس طرح شیلڈ ہے کس سے شیلڈ ہے شیتانی حملوں سے نفسانی خواہشات سے ان دونوں سے اپنے آپ کو بچائے نفسانی خواہشات ابھرتی ہیں تو انسان سوچے کہ میں روزے دار ہوں شیتانی حملے باہر سے ہو رہے ہیں کوئی گالی دے رہا ہے کوئی آپ کو دھوکہ دے رہا ہے کوئی مارنے پر آ رہا ہے کوئی جو ہے آپ کے ساتھ جو گالی گلو چھوڑا معاملہ کر رہا ہے کوئی آپ کو تکلیف دے رہا ہے آپ جواب میں اس کو یہ سوچ لیں کہ میں روزے دار ہوں اب جو آدمی دنیا کے اندر روزے کو شیلڈ بنائے ان کاموں کے شہبت کے کاموں سے بھی شیتانی کاموں سے بھی قیامت کے دن یہ روزہ جہنم سے اس کے لیے شیلڈ بن جائے گا دنیا میں بھی یہ شیلڈ ہے آخرت میں بھی یہ شیلڈ ہے جو دنیا میں اس شیلڈ بنائے گا جو دنیا میں اپنے آپ کو محفوظ کر لے گا اس روزے سے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے محفوظ کر دیں گے تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں اور اسی طرح شادی شدہ جو جوڑے ہیں شادی شدہ جو حضرات ہیں وہ بھی اس معاملے میں اپنے آپ کو بچا کر رکھیں شہوت کے کاموں سے جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو دور کریں یہاں تک کہ مل کر ایک ساتھ لیٹنے سے بھی بعض علماء نے منع کیا ہے اور بوسو کنار سے بھی منع کیا ہے خصوصاً وہ لوگ جو نئے شادی شدہ ہیں یا کہ وہ لوگ جو اپنے آپ پر کنٹرول نہیں رکھتے کیونکہ شیطان ایسے راستے سے داخل ہوتا ہے اور آخر میں معاملہ کہیں اور پہنچ جاتا ہے آپ کا روزہ بھی گیا اوپر سے فرا بھی لازم آیا اور روزے کے حالت میں اگر صحبت کر لی جائے میاں بیوی بی کے تعلقات اگر قائم کر لیے جائیں تو بلکہ روزے ہی کی حالت میں نہیں بلکہ علماء نے فرمایا کہ جو انسان روزہ رکھنے کے قابل ہو اور وہ چاہے وہ روزہ رکھے یا روزہ نہ رکھے لیکن اگر روزہ رکھنے کے قابل روزہ اس پر فرض ہے اور روزہ رکھ کر صحیح یا روزہ روزے کے بغیر صحیح ان دونوں صورتوں میں ایسا آدمی یا ایسا نوجوان اگر میاں بیوی کے تعلقات خائم کرتا ہے تو اس پر کفارہ لازم آئے گا اور کفارا کیا ہے ساٹھ مسکینوں کو ساٹھ روزوں کو مسلسل رکھے ایک روزے کے بدلے میں ساٹھ روزے رکھے مسلسل اور اگر یہ نہ کر سکے تو ساٹھ مسکینوں کو وہ کھانا کھلائے ایک روزے کے بدلے میں اور پھر اللہ سے توبہ بھی کرے تو بہرحال اس کے لیے موقع نہ دیا جائے تو اسی وجہ سے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض حادیث میں اس بات کی سراحت آتی ہے کہ ایسے معاملات سے انسان دور ہو جائے اور نمبر بارہ روزہ تو ہم رکھتے ہیں لیکن روزے کو توڑنے والی باتوں کا علم بہت کم لوگوں کو بعض لوگ کہتے ہیں خون نکل گیا خون نکل کر روزہ ٹوٹ گیا نکسیر پھوٹ گئی ناک میں سے خون آنے لگا روزہ ٹوٹ گیا بعض لوگ میں نہا سکتا ہوں شیخ شیخ میں نہا لیا میں. روزہ ٹوٹ گیا میرا روزے کی حالت میں گویا نہانا روزے کو توڑنے والی بات بن گئی سرما لگا لیے روزہ ٹوٹ گیا اطر لگا لیے روزہ ٹوٹ گیا تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر روزے کو توڑنے والی باتیں سمجھ کر لوگ جو ہے مسائل پوچھتے رہتے ہیں اور بات جو ہے روزہ ٹوٹ گیا سمجھ کے دے کھانا پینا بھی شروع کر لیتے ہیں تو در حقیقت روزے کو توڑنے والی باتیں کیا ہیں اس کو انسان ذہن میں رکھے تاکہ تاکہ حقیقت میں وہ روزہ صحیح انداز سے رکھ سکے دیکھیں روزے کو توڑنے والی باتیں ایک تو حکم کے اعتبار سے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا اس روزے کی آپ کو خضا کرنی ہوگی یہ حکم کے اعتبار سے اور بعض باتیں وہ ہیں جو ثواب کے اعتبار سے آپ کے روزے کو ختم کر دیتی ہیں آپ کو ثواب نہیں ملے گا روزہ حکم کے اعتبار سے یعنی جس کی خزا آپ کو کرنی ہوگی وہ کب یا تو آپ آمدن کھائیں پیئیں کھانا یا پینا آپ کے حلق سے کوئی چیز اترے کھانے پینے کی شکل میں جو آمدن ہو جانتے بوجھتے ہو آپ کو یاد ہو بھولے سے اگر آپ نے کچھ کھا لیا پیٹ بھر کے بھی کھا لیا آپ کو یاد ہی نہیں کہ آپ روزے دار ہیں تو اللہ نے آپ کو کھلا دیا لیکن اگر جانتے بوجھتے اگر آپ یہ حلق سے ایک لقمہ بھی اگر آپ اتارے تو پھر آپ کا روزہ ختم ہو گیا تو جانتے بوجھتے کھانا پینا یا پھر کھانے پینے کے حکم میں جو چیز ہے کھاتے پیتے تو نہیں ہے روزہ رکھ لیے جا کے ڈرپ چڑھوا لیے بھائی روزے میں کمزوری ہو جی جو ڈرپ چڑھوا کے آ رہے ہیں یا کہ طاقت کا انجیکشن لگا لیے بی ٹو لگا لیے تو غذا کے حکم میں جو انجیکشن ہیں وہ تمام سے منع کر لی وہ تمام انجیکشن کھانے پینے کے حکم میں آئیں گے جو غذا کے جو آپ کو طاقت والے جو, جو جوائیں ہیں جو انجیکشن ہیں تو کھانا پینا یا کھانے پینے کے حکم میں جو چیز آتی ہے وہ تمام چیزیں آپ کے روزے کو توڑیں گی اسی طرح امدن قے کرنے کے سلسلے میں جمہور علماء نے یہ بات یہ مسئلہ ذکر کیا ہے کہ امدن اگر آپ خود بخود آپ کو قے آ جائے تو آپ پر کوئی قضا نہیں ہے لیکن اگر آپ امدن مطلب پیٹ میں گڑبڑ ہو رہی ہے پتا نہیں بہت آپ کا جان کیسے کیسے ہی ہو رہا ہے اب یہ اب آپ سوچ رہے ہیں کہ اگر میں قے کر لوں تو مجھے آرام مل جائے گا اب آپ خود ہی الٹی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہاتھ ڈال کے آپ قے کر رہے ہیں تو اشتقاح تو یہ اگر معاملہ اگر ہے تو جمہور علماء نے اس معاملے میں کہا ہے کہ آپ روزے کی خضا کریں بعض احادیث سے سلدال کرتے ہوئے اسی طرح پشنا لگوانا خون کا نکالنا زیادہ مقدار میں اور اسی میں بلڈ کو ڈونیٹ کرنا جو ہاف لیٹر یا کہ اس سے زیادہ اس سے کم جو ڈونیٹ کرتے ہیں لوگ بلڈ بینک میں یا کہ کسی مریض کو اس سلسلے میں بھی علماء نے کہا کہ اس کا روزہ اس روزے کی قضا کی جائے گی جس روزے کی حالت میں بلڈ کو ڈونیٹ کیا جائے اور اسی طرح اپنی حرکت سے آمدن مرد ہو یا عورت ہو اپنی منی کو خارج کرنا سونے کی حالت میں اگر نکل جائے تو اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں آتا لیکن اگر آمدن اگر انسان جانگتے حالت میں اگر انسان اپنی حرکت سے منی کو نکالے تو اس سے روزے کی قضا لازم آتی ہے اور اسی طرح میاں بیوی بی کی صحبت میں چاہے چاہے وہ منی نکلے یا نہ نکلے لیکن اگر میاں بیوی بی کے ایک دوسرے کے سیکشول آرگن ایک دوسرے میں غائب اگر ہو گئے تو چونکہ غسل واجب ہوگا تو لہذا جمعہ کا حکم ان پر ثابت ہوگا اور ایسی حالت میں روزہ بھی قضا ہوگا اور اللہ سے وہ توبہ بھی کریں گے اور اس پر کفارہ بھی ان پر لازم آئے گا اور چھٹی صورت یہ ہے روزے کی قضا ہونے کی عورت کے سلسلے میں کہ اگر اس کے پیریڈ شروع ہو جائیں حیض شروع ہو جائے یا کہ بچہ ہونے کے بعد نفاس کی حالت میں اگر وہ آ جائے تو اب وہ ان تمام جب تک ناپاکی رہے گی ان تمام روزوں کی وہ قضا کرے گی یہی چھ باتیں ہیں جس میں روزے کی خزا ہوگی اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں جس میں روزہ ٹوٹے گا اور آپ کو قضا کرنی ہو چاہے وہ کوئی بھی کام ہو اور ان کاموں کے اندر بہت سارے کام ہیں جو عام طور پر لوگ جس کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں جیسے سرما لگانا عطر لگانا کنگی کرنا نہانا مسواں کرنا ناس کا خون نکلنا یا جسم کے کہیں بھی کہ کوئی کسی بھی حصے میں تھوڑا سا خون نکل جانا یا دوا کے انجیکشنز لگانا آئی ڈراپس ہوں یا ایئر ڈراپس ہوں کا ان کو آپ ڈالنا دانت کا نکالنا روزے کی حالت میں دانت بھی نکالا جا سکتا ہے اسی طرح آستھما کی بیماری ہے دمے کی بیماری ہے تو اسپرے کا استعمال کرنا علماء نے اس کی بھی اجازت دی ہے کیونکہ یہ یہ دوا میجے تک نہیں پہنچتی اسی طرح اسی طرح کوئی جو بیمار ہے جس کے گردے جو ہے کام نہیں کر رہے ہیں تو ڈائلس کیا جا رہا ہے تو ڈائلسس بھی کیا جا سکتا ہے اسی طرح غرغرے کی دوا ہے جو منہ کی دوا ہے گرگڑا کیا جا رہا ہے حلق کے نیچے نہ اترے لیکن صرف گرگرہ کیا جائے تو اس کی بھی علماء نے اجازت دی ہے اسی طرح ضرورت پر کسی چیز کا مزہ چکنا کہ کھا رہا ہے یا میٹھا ہے چک کے تھوک دینا اس کی بھی اجازت دی گئی ہے تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا البتہ یہ ایک بات ہے جس کے سلسلے میں علماء نے اختلاف کیا ہے اور اکثر علماء نے اس کی طرف اس کے ٹوٹنے کی طرف گئے ہیں وہ یہ کہ ناک کے قطرے ڈالنا کیونکہ ناک جو ہے منہ ہی کا بدل ہے اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ جو جن کو منہ کے ذریعے سے غذا نہیں جاتی ناک کے ذریعے سے غذا پہنچائی جاتی ہے تو لہذا ناک چونکہ ناک کا جو ذریعہ ہے وہ میدے تک پہنچنے کا راستہ اس کے ذریعے سے ہے اس لیے بعض علماء نے بلکہ اکثر علماء نے اس کی اس سلسلے میں کہا کہ روزے کی حالت میں نسل ڈراپس جو ہیں ناک کے جو ڈراپس ہیں وہ نہ ڈالے جائیں کیونکہ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اس کے علاوہ جتنی باتیں ہیں ان سے کسی سے روزہ نہیں ٹوٹتا اس سلسلے میں آپ بے خوف ہو کر ان چیزوں کو آپ کر سکتے ہیں اور اسی طرح عورتوں کے سلسلے میں عورتوں کے سلسلے میں چند باتیں ہیں جو قابل لحاظ ہیں وہ یہ کہ بعض عورتیں ان کے ایام کے آنے سے پہلے ہی روزہ چھوڑ دیتی ہیں مثال کے طور ان کو معلوم ہے کہ عمومی طور پر یہ آج کا دن ان کا پیریڈ شروع ہونے والا تو تو آج کے اعتبار سے وہ کل ہی جو ہے انہوں نے نیت کر لی کہ مجھے روزہ نہیں رکھنا جب کہ ابھی پیریڈ نہیں شروع ہوا تو حکم یہ ہے کہ جب تک وہ اپنے پیریڈ کو نہ دیکھ لیں وہ روزے کو نہ توڑیں یہ حکم تو جو عورتیں پہلے سے ہی روزے کو چھوڑ دیتی ہیں وہ غلط ہے اسی طرح اسی طرح بعض عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ جو روزہ روزے کی حالت میں اگر پیریڈ اگر آ جائے تو وہ روزہ اپنی جگہ ثابت ہے وہ روزہ مکمل ہے اس کے بعد سے مجھے قضا کرنی ہے جبکہ غروب سے تھوڑی دیر پہلے بھی اگر کسی عورت کا پیریڈ اگر آ گیا تو اس کے اس روزے کی اس کو قضا کرنی ہے وہ روزہ شمار نہیں ہوگا اسی طرح بعض عورتیں طلوع فجر سے پہلے ہی ان کا رات میں جو پیریڈ ختم ہو گیا اب ان پر لازمی ہے کہ وہ اگلے دن کا روزہ رکھیں لیکن بعض عورتیں یہ کرتی ہیں کیونکہ میں ابھی تک نہائی نہیں تو ان کا نہانا فجر کے بعد ہوتا ہے تو وہ سمجھتی ہیں کہ میں نے چونکہ میں فجر کے بعد نہائی ہوں اس وجہ سے مجھے روزہ نہیں رکھنا جب کہ ان کی ناپاکی ختم ہو گئی تروئے فجر سے پہلے تو اگر وہ فجر کے بعد نہا رہی ہیں تو غلط کر رہی ہیں ان کو تو فوری طور پر نہانا چاہیے تو اگر وہ تروئے فجر سے پہلے ناپاکی کی حالت سے باہر آ گئیں تو ان پر روزہ لازمی ہوگا اسی طرح بچے ہون بچہ ہونے کے بعد جو نفاس والی عورتیں ہیں ان کے سلسلے میں بھی یہ بات ہے کہ چالیس دن کا ایک تصور لوگوں کے درمیان میں گھومتا ہے تو کوئی عورت چالیس دن سے پہلے بھی اگر پاکی کی حالت میں آ گئی تو روزے نہیں نماز پڑتی نہ رکھتی نماز پڑھتی ہے نہ روزہ رکھتی کہتی کہ ابھی 40 دن نہیں ہوئے ابھی چلنا نہیں ہوا تو چھلے کے انتظار میں بیٹھی رہتی یہ غلط جب پاکی ہو گئی اس کو چاہے وہ چالیس دن سے پہلے ہی کیوں نہ ہو بیسویں دن ہی کیوں نہ ہو پندرہویں دن ہی کیوں نہ ہو اگر پاکی اگر حاصل ہو گئی تو پھر وہ عورت نہا کر نماز بھی پڑھے گی روزے بھی رکھے گی اور اسی طرح وہ عورتیں جو چالیس دن ان کے مکمل ہو گئے اور اس کے باوجود بھی وہ سمجھتی ہیں کیونکہ ناپاکی باقی ہے اس سلسلے میں بھی, بھی اکثر نے یہی کہا کہ انتہائی جو مدت ہے وہ چالیس دن ہے چالیس دن کے بعد اگر وہ ناپاکی دیکھتی ہیں تو ناپاکی کے حکم میں نہیں بلکہ وہ استحاضہ ہوگا تو لہٰذا وہ نماز وہ نہا کر نماز بھی پڑھے گی اور روزے بھی رکھے گی اسی طرح جو جو لڑکیاں جو ابھی بھی بالغ ہوتی ہیں وہ ان کے سلسلے میں یہ بات عام طور پر جو ہے سنی گئی کہ ناپا کی آنے کی صورت میں وہ بتلاتی نہیں شرمندگی سے اپنے روزوں کو پوری کرتی ہیں اپنے روزوں کو وہ رمضان کے حالت میں رمضان کے ایام میں پورے کرتی ہیں جو غلط ہے اگر وہ ناپا کی آ گئی تو ان کو روزہ چھوڑنا ہے اور اس پاک ہونے کے بعد ان روزوں کی قضا کرنا ہے اسی طرح جو بچے بلوغت کو پہنچ گئے ہیں چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں اگر وہ بالغ اگر ہو گئے ہیں تو ان پر روزہ فرض ہے بعض جو والدین جو شفقت والے ہوتے ہیں شفقت کچھ زیادہ ہی ہو جاتی کہتے ہیں نہیں جی بچہ ابھی چھوٹا ہے ابھی چھوٹا ہے 15 سال ہو گئے مونچے نکلنا شروع ہو گئی اور کہہ دیا ابھی چھوٹا ہے ابھی چھوٹا ہے تو چھوٹا چھوٹا ہونے کی صورت میں جو ہے پتا نہیں باہر کیا کیا کام کر گئے ہوں صاحب لیکن یہ اپنی نظر میں اپنی ماں باپ کی نظر میں وہ جو ہے چھوٹے ہی رہتے ہیں اور اس فرض سے ان کو غافل کر دیتے ہیں غلط ہے یہاں تک کہ صحابہ کے بارے میں بات آتی آتی ہے کہ وہ لوگ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی روزے رکھوایا کرتے تھے تاکہ ان کو عادت ہو جائے اور بعض صحابیات کہتی ہیں کہ جب بچے رونے لگتے تو ہم ان کو جو ہے کی دھاگے کی گڑیاں جو ہے بنا کر جو ان کو دے دیتے ہیں دھاگے کی کھلونے تاکہ وہ اس سے کھیلیں اور اور اپنی بھوک سے وہ غافل ہو جائیں تو بچوں کو شروع سے عادت ڈالیں تاکہ وہ تاکہ وہ جب ان کی فرضیت کا معاملہ آئے تو روزوں سے غافل نہ ہوں بعض روزہ کھولتے ہی روزے کی حالت میں تو ماشاءاللہ پوری طرح روزے دار رہے جیسی روزہ کھولے اب پہلی فرصت میں سگریٹ بیڑی یا بعض لوگ ناس کے جو ہے عادی ہے نسوار کے فوری طور پر ناس چڑھوانا تمباکو کی یا بعض لوگ ہیں جو منجن کے عادی ہوتے ہیں اور منجن کون سا تمباکو والا جو گل پتا نہیں گل ہے پتہ نہیں اس طرح کے کچھ بہت سارے نام ہیں ابھی تمباکو کی جتنی بھی چیزیں ہیں علماء اسلام نے اس کو حرام قرار دیا یہ اور بات ہے کہ بعض لوگوں نے اختلاف کیا مکرو قرار دیا لیکن مکرو ہونے کی کوئی دلیل نہیں دلائل بہت سارے ہیں جو حرام ہونے کی اب معاملہ یہ ہے کہ دن بھر روزے کی حالت میں جو حلال چیزیں تھیں اللہ نے اس کو بھی حرام قرار دیا تاکہ غیر روزے کی حالت میں حرام چیزوں سے وہ, وہ انسان بچے اب دن بھر جو حلال تھی اس سے بھی انسان بچا رہا اب جیسے ہی روزہ کھلا حلال تو حلال جو حرام ہے اس سے روزہ کھول رہا ہے یہ کتنی بڑی افسوس کی بات کتنی بڑی بد نصیبی ہے تو لہٰذا ہمارے وہ احباب جو اس لت میں پڑے ہوئے ہیں یا اس بیماری میں پڑے ہوئے ہیں اس کو تو ہم بیماری ہی کہیں گے اور یہ شیطانی بیماری ہے جو سگریٹ کی شکل میں ہے، بیوڑی کی شکل میں ہے، کسی کو سوار کی شکل میں کسی کو منجم کی شکل میں ہے، کسی کو تمباکو چبانے کی شکل میں لت پڑی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اپنے مسلمان بھائیوں کو اس بیماری سے نکالے لیکن میں درخواست کروں گا کہ روزے کی حالت میں عمومی طور پر بغیر روزے کی حالت میں آپ کہتے ہیں کہ چین سموکر ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ گھنٹہ بھی دو گھنٹے بھی میں بغیر سگریٹ کے نہیں رہ سکتا بغیر کے میرا سر جو ہے گھوم جاتا بات تو یہ کہتے ہیں کہ زندگی کا تصور ہی نہیں ہے بغیر سگریٹ کے بغیر سگریٹ کے میں مر جاؤں گا ایسے بھی لوگ ہیں کہتے ہیں لیکن روزے کی حالت میں بارہ چودہ گھنٹے اللہ کے لیے وہ انسان اس سے بالکل الگ ہو جاتا سگریٹ کا ڈبہ سامنے رکھا ہوا ہے لیکن کبھی پینے کی ہمت نہیں کرتا سامنے رکھا ہوا ہے سگریٹ کوئی اس کو روکنے ٹوکنے والا بھی نہیں ہے اللہ کی خاطر اس نے چھوڑ دیا تو میں ان سے یہ درخواست کروں گا کہ اللہ کے خاطر آپ نے بارہ چودہ گھنٹے آپ جو چھوڑے ہیں اللہ ہی کی خاطر اس کو آپ حرام سمجھے کیونکہ اللہ اس کے سو نے حرام ٹھہرا دیا تو اس حرام کو زندگی بھر کے لیے آپ چھوڑ دی اور آپ یہ نہ کہیں کہ میں چھوڑ نہیں سکتا کہ اس لیے کہ اس بات کی دلیل ہے آپ خود یہ ثابت کر دیے کہ آپ کے پاس اتنا سیلف کنٹرول ہے اتنا سیلف پاور ہے کہ آپ اس کو یہ گھنٹہ دو گھنٹہ نہیں 12 14 گھنٹے آپ چھوڑ سکتے ہیں تو جو بندہ 12 14 گھنٹے چھوڑ سکتا ہے وہ 24 گھنٹے بھی چھوڑ سکتا شیطانی وسوسہ ہے یہ شیطانی تصور ہے جو اس کو جو ہے یہ یاد دلاتا ہے کہ نہیں ابھی اب یہ جو وقت ختم ہو گیا اب فوری طور پر تم شروع کرو یہ شیطان ہے تو لہذا اس شیطان کو جو ہے چونکہ اللہ تعالیٰ دیکھیے اللہ تعالیٰ شیطان کو رمضان میں قید کر دیتے ہیں اور بعض روایات میں جو اس کے بڑے بڑے مردۃ الجن جو ہیں جو بڑے بڑے جو ڈائریکٹرز ہیں جو سرکلس ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ان کو قید کر دیتے ہیں اب جب شیطان قید ہے تو پھر اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ شیطان کو تو اللہ نے خیز کر دیا اب آپ اپنے نفس کو کنٹرول کریں نفس کو کنٹرول کرنے کے اللہ نے روزہ رکھا تو روزے کے ذریعے جو سبق آپ سیکھے ہیں اس سبق کو آپ امپلیمنٹ کریں کوشش کریں اللہ سے دعا کریں اور یہ رمضان بہترین موقع ہے ان عادتوں سے اپنے آپ کو چھڑانے کا تو لہٰذا اپنے آپ کو ان غلط عادتوں سے چھڑائیں اور اسی طرح روزہ رکھ کر لوگ جو ٹائم پاس کے طور پر کہتے ہیں کہ بھائی میں جاگتا رہوں تو ٹی وی دیکھوں گا گانے سوکھوں گا دن بھر سوتے رہتے ہیں صبح جو زہر کو اٹھے زہر کو اٹھے پھر سوئے پھر اثر کو اٹھے اصر کو سوئے پھر تھوڑی دیر کے بعد ارے ہو گئے استاف کا وقت ہو گیا اٹھ کے بڑھ گئے کہتے ہیں کہ سوتے رہنا بھی عبادت ہے یہ عبادت کہاں سے ہوئی اور بعض تو جو ہے بعض وہ ہیں جو فرض نماز کو بھی غائب کر دیتے ہیں جو نان سٹاپ سونا صبح جو سوئے اثر تک سوتے رہے تو یہ سوتے رہنا یہ عبادت نہیں ہے یہ جو ہے بہرحال انسان اپنے نفس کو کنٹرول کرے اور جو جہاں تک ہو سکے اللہ کی عبادتوں میں اپنے آپ کو لگائے اور اسی طرح بعض لوگ ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں اور بعض لوگ بیکار قسم کے میگزین ناول وغیرہ پڑھتے رہتے ہیں بھائی ٹائم پاس نہیں ہو رہا بہت ساری کتابیں ہیں جو اسلامک بکس ہیں اسلام آبت ماشاء اللہ اسلامک بھی آ ہیں اور تو اپنے وقت کو جو ہے آپ نفامند چیزوں میں لگائیں اور جہاں تک ہو سکے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں اسی طرح ترابی کے سلسلے میں تراوی کے سلسلے میں بعض لوگ جو ہے تراوی کو بالکل ایزی لے لیتے ہیں ارے تراوی سنت ہی تو ہے کوئی مسئلہ نہیں سنت ہے تو فرض کے غائب ہو جاتے ہیں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کی ترغیب دی تراوی قیام میں داخل ہے عشاء کے بعد جو نماز ہوتی ہے فجر سے پہلے پہلے کے درمیان جو جو وقفہ ہے اس وقفے میں جو نماز بھی ہے اس کو علماء نے قیام میں داخل کیا اور رسول اللہ صاحب قیام کے سلسلے میں ارشاد فرمایا منقام رام ایمان محتی صابن غف الرحمت جو جو انسان ایمان کی حالت میں اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے رمضان کا جس نے قیام کیا رمضان کا جس نے قیام کیا اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں تو لہذا قیام تراوی کی شکل میں بھی ہے تحجت کی شکل میں بھی ہے تو اس تراوی کو آپ معمولی نہ سمجھیں یہ گناہوں کی مغفرت کا باعث ہے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ لیکن جس میں اور اسی طرح اس معاملے میں ایک اور چیز ہے ایک اور چیز ہے کہ لوگ جو ہے بعض باز, باز مساجد کو اختیار کرتے ہیں اور ابھی امام بقیہ پڑھا رہا ہے لوگ جو ہے آدھی ترابی چھوڑ کے نکل جاتے ہیں جبکہ رسول اللہ, اللہ شاہ فرمایا منق مما المام حتیہ کتب کہ جو آدمی امام کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور جب تک وہ نماز پڑھاتا رہا وہ نماز پڑھتا رہی جب تک وہ امام نماز پڑھائے اور نماز پڑھے اور پھر جب آپ امام واپس ہو تو وہ بھی واپس ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کو رات بھر نماز پڑھنے کا عطا فرماتے ہیں یہ امام کے ساتھ واپس ہونے کی صورت میں اگر امام کو چھوڑ کر آپ پہلے ہی نکل گئے تو لہٰذا ایسی صورت میں آپ کو رات بھر کا ثواب نہیں ملے گا اگر آپ کو آٹھ ہی پڑھنا ہے تو ان مساجد کو اختیار کریں جہاں پر امام آٹھ پڑھاتے ہیں امام آٹھ پڑھاتے اگر آپ کسی ایسی مسجد میں چلے گئے جہاں پر امام آٹھ سے زیادہ پڑھا رہے ہیں تو اس حدیث کے سلسلے میں علماء نے یہی کہا کہ ایسی صورت میں آپ اس وقت امام کے ساتھ اپنی نماز کو پوری کریں تاکہ آپ کو رات بھر کی فضیلت آپ کو ملے لیکن آپ کوشش نہیں کریں کہ محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی میں آپ گیارہ سے زیادہ آپ نے تراوی تراوی ہو یا تحجد ہو آپ نے قیام ریل 11 سے زیادہ نہیں کیا ہے تو لہٰذا آپ بھی کوشش کریں کہ رمضان ہوئے غیر رمضان جو بھی آپ کا قیام ہوگا وہ گیارہ رقاط سے زیادہ نہ ہو یہ افضل افضل ترین صورت ہے لیکن بعض علماء نے اس سے زیادہ کی بھی اجازت دی ہے اگر کسی موقع پر آپ کسی ایسی مسجد میں چلے گئے جہاں پر آٹھ سے زیادہ تناوی یا تحجد پڑھائی جا رہی ہے تو امام جب تک کر امام جب تک نماز پڑھاتا رہے اس وقت تک آپ پڑھ لیں تاکہ آپ کو رات بھر قیام کی فضیلت حاصل ہو جائے اور اسی طرح تراوی کے بعد بعض مساجد میں جو خاص خاص تصبیحات آپ دیکھتے ہیں کہ ہر چار رکعت کے بعد یا دو رکعت کے بعد بلند آواز سے اجتماعی طور پر لوگ تصبیہات پڑھتے ہیں یہ تمام تصبیحات وہ ہیں جو کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے نہ صحابہ کی زندگی سے کہیں ثابت ہے نہ آئما کی زندگی میں کہیں ثابت ہے یہ بہت, بہت بات کی ایجادات ہیں جو بلکہ لوکل ایجادات ہیں اگر آپ یہاں سے جو ہے شمال کی طرف بھی چلے گئے یا کسی اور منطقی کی طرف چلے گئے تو یہ تصبیحات آپ کو نہیں ملیں گی یہ ہمارے مدراس کی یا کی لوکل ایجاد ہے جو لوکل بیدات ہے تو لہٰذا ان تصبیحات سے اپنے آپ کو بچائیں کیونکہ یہ سنت نہیں ہے بلکہ یہ بدعتیں ہیں جو رسول اللہ صاحبہ سے, سے ثابت نہیں ہی. اسی طرح ستائیسویں کو خاص طور پر شب قدر سمجھنا ستائیسویں رات کو یہ بھی غلط ہے یہ بھی یہ لوگوں کی جہالت ہے جبکہ رسول اللہ وسلم شب قدر کو تاق راتوں میں آخری تاق راتوں میں آپ نے تناش کرنے کا حکم دیا آ, اور وہ تاخراتیں کون سی ہیں اکیسویں رات تیئیسویں رات پچیسویں رات رات اور انتیسویں رات ان پانچ راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوگی ان پانچوں میں آپ عبادت کریں ان پانچوں میں آپ شب قدر کو تلاش کریں انشاءاللہ آپ کو شب قدر مل جائے گی لیکن صرف ستائی عیسویوں کو خاص نہ کریں کیونکہ یہ حجیز کے بھی خلاف ہے اور شب قدر بھی آپ سے ممکن ہے آپ سے نکل جائے ستائی عیسویوں کو آپ نہ ملے کسی اور رات میں اللہ نے رکھی ہو اور اور اس طرح خاص تو پزی جو اللہ کے رسول نے خاص نہیں کی آپ خاص کر رہے ہیں تو اپنے آپ کو بدعت میں بھی آپ شامل کر رہے ہیں تو لہٰذا ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور, اور ایک دو بات اور رہ گئی ہے وہ یہ کہ صدقہ فطر کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس ماہ کے ماہ رمضان کے اختتام پر صدقہ فطر کو اپنے رسول کے ذریعے سے اللہ نے فرض قرار دیا عبداللہ بن عمر کی روایت ہے کہ فرض علینا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا ہم پر اور اور ہم پر میں ہر مسلمان داخل ہے عمومی طور پر جو, جو غلط فہمی لوگوں کے درمیان میں پھیلی ہوئی ہے صدقہ فطر صرف ان لوگوں کے لیے جو صاحب نصاب ہے جو, جو صاحب زکوات ہے جن پر زکوۃ فرض ہے جن پر زکوٰۃ فرض ہے ان پر صدقہ فطر فرض ہے یہ, یہ ایک غلطی عام لوگوں کے درمیان میں پھیلی ہوئی جبکہ رسول اللہ وسلم نے صدقہ فطر کے سلسلے میں دو ہی کیٹیگریز آپ نے بنائی ہیں یہ دینے والا ایک لینے والا دینے والا اگر تین کلو چاول یا تین کلو اناج اگر دے سکتا ہے تو وہ دے اگر آپ ایسی پوزیشن میں ہیں آپ دے نہیں سکتے تو پھر آپ لے سکتے دو ہی کیٹیگریز ہیں بلکہ بلکہ یہاں تک علماء نے کہا کہ آپ لینے والے بن گئے آپ جو ہے محتاج ہیں اب لینے والے دینے والے اتنے زیادہ ہو گئے کہ اب آپ کے پاس آپ کی ضرورت سے زیادہ آپ کے پاس اناج جمع ہو گیا تو آپ دیں لینے کے باوجود بھی تو صرف دینے والا اور لینے والا دو ہی کیٹیگریز ہیں صدقے فطر کے اعتبار سے صاحب نصاب یا صاحب زکاط کی جو شرطیں لوگ لگاتے ہیں یہ وہ, وہ ہیں جو حدیث ثابت نہیں اسی طرح صدقے فطر کے سلسلے میں عمومی پر لوگ پیسوں کو دیتے ہیں پیسوں کے سلسلے میں بھی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو ثابت ہے خلاف راشد کی سنت سے جو ثابت ہے وہ آپ کے زمانے میں پیسے نہیں دیے جاتے تھے جبکہ درحمدینار موجود تھے پیسے اس وقت بھی موجود تھے لیکن رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے اناج ہی کو آپ نے دینے کا حکم دیا صاحبہ نے بھی اناج ہی دیا تو لہٰذا آپ کی جو غذا ہے جو چاول ہے جو آپ عمومی طور آپ کے گھر میں کھاتے ہیں اس چاول کو آپ غریب غربا تک پہنچائیں اور پہنچانے کے سلسلے میں بھی لوگ تاخیر کرتے ہیں عید کی نماز سے پہلے پہلے محتاط تک پہنچ جائے کیونکہ رسول اللہ صاحب فطر کے سلسلے میں جو بات اشاد فرمائی ہے وہ اس کا مقصد یہی یہ ہے کہ اس دن کوئی آپ کا مسلمان بھائی بھوکا نہ رہے تو اس وجہ سے اس سے پہلے پہلے اس کے گھر اناج پہنچ جائے اور اسی طرح رمضان ہی کے مہینے کو لوگ اختیار کرتے ہیں زکات کے لیے بعض لوگوں کی زکوۃ پہلے ہی فرض ہو جاتی ہے لیکن رمضان کے انتظار کرتے ہیں یہ غلط ہے رمضان میں زکوات وہ نکالے جو رمضان ہی میں جس کی فرض ہو یا کہ رمضان کے بعد فرض ہو رہی ہے تو رمضان میں پہلے وہ نکال دے سکتا ہے لیکن جس کی زکوات رمضان سے پہلے فرض ہو گئی وہ پہلے ہی نکالے اس کو رمضان کا انتظار نہ کرے کیونکہ جب جتنے ماہ وہ رمضان تک انتظار کرے گا اتنا وہ گنہگار ہوگا تو لہٰذا رمضان زکوات کا مہینہ نہیں ہے لیکن یقیناً رمضان جو فضیرت والا مہینہ ہے صدقہ خیرات کے لیے اگر آپ کی زکات بعد میں فرض ہو رہی ہے تو کوشش کریں کہ آپ رمضان میں نکال دیں اور زکوات جو ممکن حد تک آپ کے جو غریب رشدار دار ہیں جو آپ کے قریبی رشدار دار ہیں جو آپ کی کفالت میں نہ ہوں جو آپ جن کے ذمہ دار آپ نہ ہوں جن پر خرچ کرنے کی ذمہ داری جیسے ماں باپ ہیں بیوی ہے بچے ہیں ان پر آپ زکوات نہ دیں لیکن ان کو چھوڑ کر آپ کے بہن بھائی وغیرہ یہ آپ کے ماموں ہیں آپ کے پھوپھا ہیں آپ کے خالو ہیں جو آپ کی ذمہ داری میں نہیں ہیں لیکن وہ غریب ہیں تو آپ ان تک جو ہے کو پہنچانے کی کوشش کریں اس میں دوہرا اجر ہے اور اسی طرح آخری بات یہ ہے کہ شوال کے روزوں کے سلسلے میں بھی بعض لوگوں کا یہ بعض لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ شوال کے چھ روزے جو رکھے جاتے ہیں رمضان کے بعد انسان رمضان کے روزوں کے بعد شوال کے چھ روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کو زندگی بھر روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں تو, تو اس ان روزوں کے سلسلے میں لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ عید کے بعد کا جو پہلا دن ہے اس میں روزہ رکھنا ضروری ہے پھر اس کے بعد جو ہے آپ کبھی بھی روزہ رکھ لیں غلط ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے وہ شوال کے اندر روزہ رکھنے کا حکم دیا اب شوال کے اندر عید کے دن تو روزہ رکھنا حرام ہے عید کے بعد کے دن سے لے کر اس کے بعد ذلقادہ کی چاند رات سے پہلے پہلے آپ کبھی بھی چھ روزے رکھ لیں کا دکا بھی رکھیں ملا کر بھی رکھیں ہاں صرف جمعہ کا روزہ نہ رکھیں کیونکہ رسول اللہ وسلم نے جمعہ کے روزے سے منع فرمایا ہے تو لہٰذا آپ متفرق طور پر بھی رکھ سکتے ہیں لیکن پہلا روزہ رکھنا کوئی شرط نہیں ہے جو لوگوں کی یہ عام طور پر جو ہے یہ ایک غلط فہمی ہے تو اس طرح یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے اس مختصر سے وقت میں رکھ سکا ہوں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے روزوں کو اور ہماری عبادتوں کو محمد رسول اللہ سََ طریقے کے مطابق اللہ بنا دے اور ہم سب ان کو ان سعادت بندوں میں اللہ شامل فرما دے جن, کے جن, جن کے عبادتوں کو اللہ قبول فرماتے ہیں جن کو ماہ رمضان میں اللہ جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنی جنتوں میں داخل فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جس طرح اس مبارک موقع پر یہاں پر جمع فرمایا ہے اپنی جنتوست میں اللہ ہم سب کو جمع فرمائے آخر و دا الحمدال بسم اللہ الرحمن الرحیم فاضل مقرر نے الحمدللہ جملہ نہ کرنے والی باتوں کا اور جملہ بدات کا احاطہ کیا جتنا ہو سکتا ہے اس مختصر وقت میں بہت خوبصورت انداز میں آسان زبان میں آپ حضرات کو سمجھانے کی کوشش کی اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہوں گی جو ہم کو نہیں معلوم ہے محلے محلے میں کوئی بدت رہتی ہے جیسے ہم لوگ بعض جگہ دیکھتے ہیں کہ سب ان کے بچے بچی پہلا روزہ رکھتی ہیں پورا دن گھر والے پھول مارو سنگارو اور سب فلاں کرو نیا لباس سناؤ فلاں گلیوں میں گھماؤ اور سب لے جاؤ یہ سب بھی ہوتا ہے اب پتہ نہیں کہ ہوتا ہے کہ نہیں میں نے کہیں بعض جگہ دیکھا ہاں روزہ رکھائی پہلا روزہ یہ سب چیزیں جو نا بالکل نام و نوت کی ریا کی فخر کی اور مناسب چیزیں نہیں تو لہٰذا ان سب چیزوں کو بھی نہیں کرنا چاہیے جو باتیں ہمارے علم میں تھیں ان کو تو ہم نے ذکر کیا اس طرح بہت ساری دوسری باتیں بھی ہوں گی کوئی بھی کام کرنے سے پہلے علما سے پوچھ لینا چاہیے بھائی ایسا کام کرنا چاہتے ہیں عام طور پر لوگوں کیا دیتے کہ کرنے کے بعد آ کے پوچھنا کرتے کیا کرنا اب کیا کرنا اب اس کا, گے وہ تو کرے گا اب کیا کر سکتے ہیں اس کا خیال کرنا چاہیے میں بچپن میں ڈوٹن میں ایک ہوٹل دیکھتا تھا آ, احمد ریسٹورینٹ وہ صاحب رمضان میں بس فجر کی اذان بھی لک پھر افطار کو کھولتے تھے الحمدللہ کچھ مسلمان بھی کرتے ہوں گے یہ اللہ پر بھروسہ رکھیں گے تو اللہ اللہ برکت دے گا اگر بہت زیادہ مجبوری ہے کوئی ہوٹل کھولنے کے لیے تو وہ کھولے ورنہ تو ہوٹل بند رکھے اچھا ہے اسلامی ملک اور غیر اسلامی ملک میں بہت بڑا فرق ہے یہاں کھانے پینے والے غیر مسلم بھی ہوتے ہیں فلاں بھی ہوتے ہیں لوگ بہت سارے لوگ رہتے ہیں مسافر بھی آتے جاتے رہتے ہیں بہت ساری باتیں ہیں اگر کوئی بندہ ان سب چیزوں کا خیال رکھتا ہے بہت اچھا ہے بہت سارے نان مسلم ہوٹل وہاں جائیں گے کھائیں گے پیئیں گے کوئی حرج کی بات نہیں ہے ہے نا ان ساری باتوں کا خیال رکھیں ان جو لوگ ہوٹل بند رکھیں گے اللہ تعالی ان برکت دے گا میں آئی سی کے صدر صاحب اور جملہ ذمہ داروں کی طرف سے فاضل مقرر کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہماری دعوت کو لبیک بھی کہا اور اپنے قیمتی معلومات سے ہم لوگوں کو مستفید فرمایا اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے باخر الدعاون الحمد اللہ رب العلمین صبح نے کلّام وبی حمدیق شدود اللہ ان تصفرکت سوا آٹھ بجے انشاءاللہ جماعت قائم ہوگی